باب نمبر چوبیس سما اور وجد کی حقیقت استغنا اور علو مرتبت کے لحاظ سے یہ بات ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ وجد کے ذریعے انسان اس چیز کو پاتا ہے جسے کھو چکا ہے یعنی کھوئی ہوئی چیز کا احساس ہوتا ہے بس جس شخص نے کوئی چیز کھوئی ہی نہیں ہے وہ پائے گا کیا یعنی اگر گمشدگی کی کیفیت نہیں ہے تو وجد کی کیفیت بھی پیدا نہیں ہوگی گمشدگی کی کیفیت کا وجود اس اعتبار سے ہے کہ جب بندے کا وجود اپنی صفات اور اس کے باقی ماندہ احوال سے متصادم ہوتا ہے پس اگر بندہ خالص ہے یعنی جس نے خالص بندگی اختیار کی ہے وہ ہر چیز سے آزاد ہو کر وجد اور حال کی کثرت سے الگ اور آزاد ہو گیا اس لیے کہ وجد و حال تو اسی بقایا کا شکار کرتا ہے جو عنایات و انعامات الہی کے پیچھے رہنے سے پائی جاتی ہیں یعنی وجد میں وہ انہیں چیزوں کو پاتا ہے جو انعامات الہی سے اس کو حاصل نہیں ہوتی تھیں حضرت حسری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد شیخ حسری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتنا زبوں حال ہے وہ شخص جو محرکات کا محتاج ہو یعنی کسی تحریک سے ذوق و شوق کی محبت پیدا ہو اس اعتبار سے سما کا وجد ایک حق پرست انسان پر بھی ویسا ہی اثر کرتا ہے جیسا ایک باطل پرست پر یہ دونوں قسم کے لوگ حق پرست و باطل پرست باطنی طور پر وج سے متاثر ہوتے ہیں ان کی ظاہری حالت پر بھی اس کا نمایاں اثر مرتب ہوتا ہے جس کے نتیجے میں ان کے جذبات و کیفیات بھی تبدیل ہوتے ہیں لیکن ان دونوں کی کیفیات میں فرق ہوتا ہے اور فی مابین فرق یہ ہے کہ جو باطل پرست ہے وہ اپنی نفسانی خواہشات کی بنا پر وجد میں آتا ہے اور حق پرست اپنی ارادہ دلی کی بدولت وجد کرتا ہے اسی لحاظ سے یہ کہا گیا ہے کہ سما سے خاص قلب میں حرکت پیدا نہیں ہوتی بلکہ اس سے جو چیز حرکت کرتی ہے جو دل میں موجود ہے یعنی خواہشات جذبات لہذا جس کا باطن غیر اللہ سے وابستہ ہے سما اس کو بھی متاثر کرتا ہے وہ اپنی نفسانی خواہشات کی بنا پر وجد میں آتا ہے جس کا باطن اللہ کی محبت سے وابستہ ہے وہ اپنے ارادہ قلب کے ساتھ وجد کرتا ہے باطل پرست حجاب نفس میں چھپا ہوا ہے اور حق پرست قلب کے حجابات میں پنہا ہوتا ہے لیکن نفس کا حجاب عرضی و ظلمانی ظلماتی ہے اور قلب کا حجاب سماوی و نورانی ہے پس جو شخص شہود حق کی تجلیات کے دوامی مشاہدے کے باعث گم ہونے سے محفوظ ہے اور وجود کے دامنوں سے اس کو لغزش پیدا نہیں ہوئی ہے یعنی موجودات کے مشاہدے کے باعث شہود حق سے غافل نہیں ہوتا ہے وہ سما نہیں سنتا اور اگر سنتا ہے تو سن کر جت میں نہیں آتا حضرت ممشاد دی نوری رحمتہ اللہ علیہ کا ارشاد حضرت ممشاد دی نوری رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جن میں قوال موجود تھا جب ان لوگوں نے آپ کو اپنے قریب دیکھا تو وہ لوگ خاموش ہو گئے یعنی قوالی بند کر دی آپ نے لوگوں سے کہا کہ تم جس شغل میں مشغول ہو اس کو جاری رکھو خدا کی قسم اگر دنیا بھر کے تماشے یعنی لہو و لعب میرے کان میں بھر دیے جائیں تب بھی وہ میرے شغل اور میرے کام میں رکھنا انداز نہیں ہو سکتے اور نہ وہ میری بیماری دور کر سکتے ہیں بس وجد روح کی چیخ و پکار ہے اگر وجد کرنے والا باطل پرست ہے تو گرفتار نفس ہو جاتا ہے اور اگر حق پرست ہے تو گرفتار قلب بن جاتا ہے بس دونوں صورتوں میں وجد و حال کا تعلق روح سے ہے وجد کس طرح پیدا ہوتا ہے کبھی وجد اشعار کے معانی و مطالب کے سمجھنے سے پیدا ہوتا ہے اور کبھی صرف نغموں اور راگوں سے پیدا ہوتا ہے اگر کسی شخص میں وجد فہم معانی و مطالب سے پیدا ہو وہ سامے باطل پرست ہے جب بھی اس باطل پرست کا نفس روح کے ساتھ سما شریک ہو جاتا ہے اور اسی طرح حق پرست کا دل روح کے ساتھ شریک ہوگا لیکن وہ سما جو محض نغموں پر محدود و منحصر ہے اس میں صرف روح شریک ہوتی ہے البتہ باطل پرست کا نفس اور حق پرست کا دل چوری چھپے اس کو سنتا ہے روح کا نغموں سے لذتیاب ہونا اس وجہ سے ہے کہ عالم روحانی حسن و جمال کا مجموعہ ہے اور کائنات میں تناسب کو پسند سمجھا گیا ہے قلن بھی اور فیلن بھی نیز شکل و صورت کا تناسب بھی روحانیت کی میراث ہے بس جب روح عمدہ نغمات اور متناسب آوازیں سنتی ہے تو مناسب اور ہم جنس ہونے کے باعث ان کا اثر قبول کر لیتی ہے لیکن عالم حکمت کے مصالح کے پیش اسے شرعی قیود سے مقیت کر دیا گیا ہے ورنہ عظیم فتنیں پیدا ہو جاتے اور ان پابندیوں پر عمل کرنے ہی پر انسان کے حال اور مستقبل کی فلاح کا انحصار ہے نغمات سے لطف اندوز ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نغمات ایسے رموز و اشارے ہیں جن سے روح چپ کے نفس سے باتیں کرتی ہے اور جس طرح عاشق و معشوق کے درمیان اشارے اور کنائے ہوتے ہیں اسی طرح نفس اور روح کے مابین اشاروں اور کنا... کنائیوں سے باتیں ہوتی ہیں اور نفس و روح کے درمیان حقیقی عشق و محبت کا تعلق موجود ہے چنانچہ روح کو مذکر استعمال کیا جاتا ہے یعنی عاشق ہے اور نفس کو معنس وہ معشوق ہے اور مذکر و معنس کے درمیان عشق و محبت کا پایا جانا ایک فطری امر ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وجہ المن ہے علیہ ہم نے اس کا جوڑا بنایا کہ وہ آرام و سکون پائے اس ارشاد میں ان تعلقات کا ذکر ہے جو باہمی تلازم اور میل یعنی عشق و محبت کا سبب ہیں لہذا روح نغمات کو اسی طرح پسند کرتی ہے کہ وہ عاشقوں کے درمیان راز و نیاز کا ایک واسطہ ہیں جس طرح عالم حکمت میں حضرت ہوا علیہ السلام کی آفرینش اور تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی اسی طرح عالم قدرت میں نفس کو روحانی روح سے پیدا کیا گیا اسی وجہ سے ان میں یہ باہمی تعلق پیدا ہو گیا کہ نفس روح روحانی کے باعث اس کا ہم جنس بن گیا تمام حیوانی ارواح میں صرف اسی کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ روحانی روح کے ساتھ کے زیادہ قریب ہے لہذا ظاہری عالم کے آدم و ہوا کی طرح نفس بھی ہوا علیہ السلام کی طرح روحانی روح سے پیدا ہوا ہے اسی سبب سے ان کے درمیان عشق و محبت کے تعلقات پیدا ہو گئے اور ان میں سے ایک مذکر ہے اور دوسرا معنس نفس مونس ہے اور روح مذکر ہے روح عاشق ہے اور نفس معشوق لہذا روح کو نغمات اسی وجہ سے پسند ہیں کہ وہ عاشق کو معشوق کے درمیان مراسلت و مکالمت کا کام دیتے ہیں جیسا ایک شاعر کا ارشاد ہے تکلم منا فی وجودی عیوننا و سکوتن و الحوا یا شمس اپنی ترجمہ ہیں ایسی آنکھوں کو سلام ہم تو ہیں خاموش لیکن عشق ہے مہو کلام جب روح نغمات سے محظوظ اور لذت اندوز ہوتی ہے تو اس نفس پر جو بیمار محبت ہے بیمار محبت ہے وجد تاری ہو جاتا ہے اور اس سے متعلق ہر چیز وجد میں آ جاتی ہے اسی طرح قلب جو ارادے کا معمول ہے وہ بھی ان اندرونی کشائش کے باعث وجد میں آ جاتا ہے یعنی شربنا و اہ رکھنا اللرد من و نقصب میں کشی کے وقت ایک جرعہ زمین کو بھی دیا ہم کریموں سے اسے بھی ایک حصہ مل گیا لیکن باطل پرست کا نفس اس کے آسمان کی زمین ہے اور حق کا قلب اس کے آسمان روح کی زمین ہے ایک جوہر کامل کا مقام وہ شخص جو کامل مردوں کے مقام آلہ پر پہنچ گیا ہے اور مختلف عارضی کیفیات سے آزاد ہے وہ تو ایک جوہر کامل ہے جو حضرت موسیٰ علا نبینا علیہ السلام کی طرح اپنے نفس اور اپنے قلب کی پاپوش کو مقدس وادی میں چھوڑ کر سلطان ب جبرود کے حضور حقیقت میں پہنچ جاتا ہے آ تجلیات لاہی کے انوار کے ذریعے اس نے انفانی آوازوں کے اجرام کو جلا دیا ہے اور اس کی روح سے اس وقت اپنے محب کے راز و نیاز کی طرف متوجہ نہیں ہے کیونکہ اس وقت وہ آثار انوار محبوب کے مشاہدے میں مشغول ہے وہ عاشق جو خود داجر ہے زاجر ہے یعنی سرگرداں ہے دوسرے عاشقوں کی ظلمتوں کے دور کرنے کی کس طرح فکر کر سکتا ہے بس ایسے شخص پر جو اس مقام پر فائز ہو سما کچھ بھی اثر نہیں کر سکتا یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام پر ارشاد کیا گیا تھا اے موسی اپنی نالین اتار دو کہ تم توعا کی مقدس وادی میں ہو حضرت ممشاد دی نوری نے اسی وجہ سے سما میں مصروف لوگوں سے کہا تھا کہ تمہارا سما مجھ پر اثر انداز نہیں ہو سکتا اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے جب نغمات اپنی اس لطافت اور روحانی دلکشی کے باوجود اس کی روح پر اثر انداز نہیں ہو سکتے تو پھر الفاظ و معانی کے اثرانداز ہونے کی کہاں گنجائش ہے کہ وہ تو ان نغمات سے بھی زیادہ کثیف ہیں اور دل جو لطیف اشارات کے بار کا متحمل نہیں ہو سکتا وہ عبارات کی کہ بارگراں کا بارے گران کا کس طرح متحمل ہو سکتا ہے وجد ایک وارداتی کیفیت ہے وجد اس وارداتی کیفیت کا نام ہے جو خداوند بزرگ و برتر کی طرف سے وارد ہوتی ہے لیکن جس بندے کا مقصود خود ذات الہی ہے وہ اس عطا کردہ واردات پر اکتفا اور کنات نہیں کر سکتا اور جو شخص قرب الہی کی منزل پر ہے اس شخص کو یہ واردات اپنی طرف مائل نہیں کر سکتی ہے بس ایسا شخص وج سے بے نیاز ہوتا ہے اس لیے کہ یہ واردات خداوند مجد و علا سے دوری اور بوت کی مظہر ہیں مقرب بندہ ان اور ان واردات سے اس لیے بھی بے نیاز ہوتا ہے کہ جس کو قرب الہی میسر آ گیا اس کو سب کچھ حاصل ہو گیا بس وہ ان واردات کی طرف متوجہ ہو کر کیا کرے مقام قرب سے بود وجد کی منزل پر پہنچاتا ہے علاوہ ازیں وجد ایک آگ ہے اور مقرب بندے کا دل سراپا نور ہے چونکہ نور نار سے لطیف تر ہے اس لیے وہ سراپا نور قلب پر موثر نہیں ہو سکتی اس لیے کہ کثیف شے کا غلبہ لطیف شے پر ناممکن ہے پس جب تک ایسا مقرب بندہ اور مرد کامل اس جادہ استقامت راہ قربت پر گامزن رہے گا اور اپنے جسمانی رجحانات کے باعث اپنے اس مقررہ راستے سے یعنی راہ قربت سے منحرف نہیں ہوگا اس پر سما کے ذریعے وجہ تاری نہیں ہو سکتا لیکن جب اس میں فطور و قصور پیدا ہو جائے یا خداوند محسن کی جانب سے وہ کسی آزمائش میں ڈال دیا جائے اور وہ اس ابتلا کی مختلف صورتوں کو برداشت کرنے لگے تو اس وقت چونکہ وہ اپنے وجود کی دنیا میں داخل ہو جائے گا تو اس ابتلا کے باعث وہ حجاب القلب کی طرف لوٹ آئے گا بس اگر کسی خدا رسیدہ شخص کے قدم ڈگمگا جائیں اور وہ مقام قلب پر گر جائے تو یہاں سے وہ مقام نفس کی طرف لوٹ جاتا ہے یعنی مقام قلب پر پہنچ کر قدموں کی لغزش اس کو مقام نفس پر پہنچا دیتی ہے ہمارے ایک شیخ نے فرمایا کہ ایک شخص سما میں وجد کرنے لگا کسی بزرگ نے اسے سے کہا کہ یہ کیا حال ہے انہوں نے جواب دیا کہ میرے اندر کوئی چیز گھس گئی ہے جس نے مجھے اس وجد کے مقام پر پہنچا دیا ہے حضرت شیخ سہل تستری رحمتہ اللہ علیہ کے ایک ساتھی نے بیان کیا کہ میں شیخ سہل کے ساتھ مدتوں تک رہا لیکن میں نے یہ کبھی نہیں دیکھا کہ تلاوت قرآن یا کسی اور چیز کی سماعت سے ان کی طبیعت میں تغیر آیا ہو اور جب ان کی عمر کا آخری حصہ تھا تو ایک بار ان کے سامنے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی گئی فلیوم لا یو خدومن کم <فِدِّيَة> آج تم میں سے کوئی فدیہ نے لیا جائے گا آج تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا یہ آیت سن کر سہل لرزہ برندام ہو گئے اور قریب تھا کہ گر پڑے جب میں نے اس کا سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ اب میں کمزور ہو گیا ہوں اسی طرح ایک مرتبہ انہوں نے یہ آیت سنی الملک یوم حق الرحمن آج کے دن بادشاہت اور حکومت مہربان خدا کی ہوگی یہ سنتے ہی وہ مسترب اور بے چین ہو گئے جب ان کے ساتھی ابن سالم نے ان سے سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ میں کمزور ہو گیا ہوں یہ سن کر لوگوں نے دریافت کیا کہ حضرت اگر کمزوری یہ ہے تو طاقت کون سی ہے آپ نے فرمایا روحانی طاقت یہ ہے کہ شیخ پر کو جب کوئی وج تاری ہو تو وہ اس کے ذریعے اس کیفیت وجد کو برداشت کر لے اور یہ عارضی جذبہ اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہ کر سکے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ارشاد اس قسم کا ایک ارشاد حضرت ابو بکر ردی اللہ عنہ کا ہے آپ نے فرمایا کہ ہم ایسے تھے لیکن اب تلاوت قرآن کے موقع پر کسی کو روتا دیکھ کر ہمارے دل بھی سخت ہو گئے ہیں اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اب قرآن کریم کی تلاوت کی حیت تاثیر سے دل مانوس ہو گئے ہیں اور اس کی تاثیر اور تجلیات سے اس قدر آشنا ہو چکے ہیں کہ اب وہ کوئی نئی اور عجیب چیز معلوم نہیں ہوتی جس کے باعث طبیعت میں تغیر اور انتشار پیدا ہو اسی کے مطابق ایک بزرگ کا یہ قول ہے کہ میری روحانی کیفیت اور حالت نماز سے پہلے بھی ویسی ہی ہوتی ہے جیسے نماز کے بعد اس قوت میں اس طرف لطیف اشارہ ہے کہ میری حالت شہود حق کی حالت میں استمرار ہے یعنی ہر حال میں یکساں ہے اس لحاظ سے ان بزرگوں کی حالت ہر صورت میں اور ہر حال میں خواہ سما ہو یا نہ ہو یقصان ہوتی ہے حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد حضرت جنید بغدادی کا ارشاد ہے کہ اگر علم میں اضافہ ہو جائے تو اس کے ساتھ وجد و حال کی کمی نقصان دہ اور مضر نہیں ہے بلکہ علم کا اضافہ زیادہ اہم ہے وجد و حال کے اضافے سے شیخ حماد کا قول ہے کہ گریوزاری وجود کا باقی حصہ ہے بہرحال جو لوگ اشاروں اور کنائیوں کے سمجھنے والے ہیں ان کے لیے یہ تمام اقوال جو ہم نے پیش کیے اپنے مفاہیم کے اعتبار سے ایک دوسرے سے قریب تر ہیں ان میں فرق او نبائن نہیں ہے لیکن ایسے لوگ اس زمانے میں کمیاب ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ اقوال سن کر فہم میں نہ آ سکیں یہ اقوال ان کے فہم میں نہ آ سکیں سما کے وقت گریہ اوزاری سما کے وقت کچھ لوگوں پر رقت تاری ہوتی ہے وہ گریا اوزاری کرنے لگتے ہیں اور اس گریا اوزاری کے محرکات الگ الگ ہوتے ہیں اگر لوگ خوف الہی سے ڈرتے ہیں کچھ شوق و محبت کے احتزاز سے ایشک بار ہو جاتے ہیں اور کچھ وفور مسرت سے آنسو بہانے لگتے ہیں چنانچہ ایک شاعر کہتا ہے وف ہے علی من علیہ ما انزی ابک ہے تن بدن میں میرے یہ عالم سرور کا میں اس نشات بخش کی عظمت سے رو دیا آپ کے التفات نے بخش دی ساری کائنات آپ جو مسکرا دیے درد کو دل بنا دیا سمائے عوام حضرت ابو بکر القنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عوام کا سما ان کی طبیعت کا اقتضا ہے لیکن مریدوں کے سما میں رغبت طبی اور خدمت خدمت و رجا کا دخل ہے اللہ کا سما اللہ تعالی کی نعمتوں اور اس کے انعامات کے پانے کے باعث ہے عارف کامل کا سما مشاہدہ حق پر مبنی ہے لیکن اہل حقیقت کا سما کشف و مشاہدہ ہے یعنی سما میں ان پر کشف و مشاہدہ کی کیفیت و حالت طاری ہوتی ہے بس ان طبقات میں سے ہر ایک طبقہ کا ایک مخصوص مقام ہے آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب یہ واردات ظہور میں آتی ہے تو وہ کسی نہ کسی شکل میں متصادف ہوتی ہے اس کا روپ دھار لیتی ہے جو موافق اور ہمنوا میسر آ جاتا ہے اس کے ساتھ ہو جاتی ہے یہ اہل سما کے روحانی تصورات اور ان کی باطنی کیفیات ہیں مگر ابھی جو کچھ ہم نے سطور بالا میں بیان کیا ہے وہ ان لوگوں کا حال ہے جو سما کے احتیاج سے سما کی احتیاط سے بالاتر ہیں گریا وزاری کی کیفیات کا یہ اختلاف مختلف نوعیتوں کا ہوتا ہے جیسا کہ ہم ابھی ذکر کر چکے ہیں یعنی خوف شوق اور سرور ان سب میں بلند اور اعلیٰ درجہ گریا سرور کا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص طویل سفر کے بعد اپنے اہل و عیال میں واپس آئے تو اس وقت وہ اپنے اہل و عیال کو دیکھ کر انتہائے مسرت سے آنسو بہانے لگے گریاے ادراک گریا اوزاری کا آخری سب سے بلند درجہ یہی ہے جو نایاب ہے اور جس کا بیان بھی نادر اج کی شرح نادر تر ہے اس کی تصریح و تشریح اس وجہ سے نادر ہے کہ عوام کے فہم اس کے ادراک سے قاصر ہیں بالعموم اس کا انکار اس کا ذکر انکار کے مقابلے میں ہوتا ہے اسی وجہ سے استقبار کے ساتھ اس کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے اس کی عظمت اور اس کا کبر چونکہ عام طور پر فہم میں نہیں آ سکتا اسی لیے اس کو پوشیدہ کہتے ہیں لیکن اس کو صرف وہ لوگ سمجھتے ہیں جو اس تک پہنچ پاتے ہیں جو اس تک پہنچ پاتے ہیں یعنی جن کو یہ حاصل ہو جاتا ہے یہ گریہ ادراک یہ گریہ وجد ان گریہ سرور نشات سے مختلف ہے یہ صرف حق الیقین کے درجے پر ظاہر ہوتا ہے یعنی وہی لوگ اس سے بہرایاب ہوتے ہیں جو حق الیقین کے درجے پر پہنچ جاتے ہیں اس گریائے وجدان یا ادراک کا موجب یہ ہوتا ہے کہ حادث اور قدیم میں اس تبائن و اختلاف کے باوجود جب تصادم ہوتا ہے تو عظمت الہی کی سطوت شعلہ زنی کرتی ہے اور اس سطوت اور روب و جلال کے باعث حادث سے آنسوؤں کا ترشہ ہوتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے مختلف اجرامی فلکی کے تصادم سے بادلوں سے قطروں کا ترشہ اور چکیدگی شروع ہو جاتی ہے گریا کی قسم بہت نادر الوجود ہے بہرحال اس سے فنا کا احساس بیدار ہوتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اپنی ہستی کو فنا کر کے اور قیود ہستی سے آزاد ہو کر تجلیات الہی میں مستغرک ہو جاتا ہے پھر اس مرتبے سے ترقی کر کر, کر کے مقام بقا پر پہنچ جاتا ہے جب وہ عالم ہستی کی طرف لوٹ آگ آگ کرتا ہے جس کے ساتھ ہی گریا اوزاری بھی اپنے تمام شون و اقسام کے ساتھ واپس آ جاتی ہے پس اس وقت جیسی بھی صورت حال ہو اسی کے مطابق خوف شوق سرور اور وجدان کی کیفیات بھی رونما ہوتی ہیں ان مختلف کیفیات میں بظاہر بہت یہ لطیف سا فرق ہوتا ہے لیکن حقیقت میں ان کے مابین کافی فرق ہے جس کو ارباب تحقیق یعنی اصحاب حقیقت ہی معلوم و محسوس کر سکتے ہیں مختصرا یہ کہ سما کی کوئی نہ کوئی کیفیت اس کے ساتھ عود کر آتی ہے لیکن یہ سما اس کے تابع ہوتا ہے اور صاحب سما اس پر اس طرح غالب ہوتا ہے کہ جب چاہے اس کو اختیار کرے اور جب چاہے اس کو ترک کر دے اس وقت سما کسی قسم کا ہو کہ حالت میں اس کا نفس مطمئن اور منور ہوگا لیکن اس حال میں نفس اپنی طبی حالت سے مختلف ضرور ہوتا ہے کیونکہ اب اس میں استرار باقی نہیں ہے اس نے سکون و تمانیت حاصل کر لی ہے جب یہ صورت صورت حالت پیدا ہو جاتی ہے تو اس وقت نفس سما سے اس طرح لطف اندوز ہوتا ہے جس طرح وہ مباح اور جائز لذت سے لذتیاب ہوتا ہے اس وقت اسے یہ اختیار حاصل ہو جاتا ہے کہ خواہ وہ سما کی طرف متوجہ ہو یا اس میں اضافہ کرے اس سے اثر قبول کر لے یا اثر کو رد کر دے اس وقت اس نفس کی حالت اس بچے کی طرح ہو جاتی ہے جو آغوش پدر میں ہے اور باپ اس کی کچھ خواہش پوری کر کے خاموش کروا سکتا ہے شیخ ابو محمد الراشی کے سما کے وقت کیفیت کہتے ہیں کہ شیخ ابو محمد الراشی کا بالکل یہی حال اور یہی کیفیت تھی کہ وہ اپنے ساتھیوں کو سما میں مشغول کر کے خود ایک گوشے میں جا کر نماز میں مشغول ہو جاتے تھے بائیں ہمہ سما کی یہ نغمات نمازی کی نماز کی طرح باطن میں سرایت کر جاتے ہیں اور جب نفس غیر ارادی طور پر اس سے محسوس ہوتا ہے اس وقت مقام روح اس ان سے محبت کی وجہ سے اور بھی واضح اور صاف ہو جاتا ہے اور نفس روح سے دور رہتا ہے خواہ نفس اس صورت حال میں مطمئن ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ اپنی خلقت اور جبلت کے باعث روح سے اجنبی رہے گا اس وقت نفس کی دوری کی وجہ سے روح کو طرح طرح کے فتوح حاصل ہوتے ہیں بس اگر نماز کے وقت یہ نغمات یعنی سماں کانوں تک پہنچے بھی تو یہ نمازی کی مناجات اور کلماتیں نماز کے معنی کی تفہیم میں کسی طرح حائل نہیں ہو سکتے بلکہ مسلی کی صلات بغیر کسی مزاحمت یا خلل کے پائے تکمیل کو پہنچ جائے گی جس کی وجہ سے جس کی وجہ صاف ظاہر ہے یعنی ایمان کی بدولت اس کے سینے کو کھول کر مزید سی کر دیا گیا ہے اور یہ اللہ تعالی کا بڑا احسان ہے کہ وہ محسن و منان ہے سماں کچھ لوگوں کے لیے بمنزلائے دوا ہے اسی اعتبار سے کہا گیا ہے کہ سما کچھ لوگوں کے لیے بمنزل دوا ہے اور ایک دوسری جماعت کے لیے روحانی غذا ہے مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ان کے لیے یہ صرف پنکھے کا کام کرتا ہے یعنی گرمی اور حرارت کو برودت سے بدلتا ہے گریہ و زاری کے اقسام کے سلسلے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث شریف ہے کہ آپ نے حضرت البئی بن کعبر دون سے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرو انہوں نے کہا کہ حضور کیا میں آپ کے سامنے قرآن پاک پڑھوں حالانکہ آپ پر قرآن مجید نازل ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ کسی دوسرے سے قرآن مجید سنوں اس لیے تم پڑھو چنانچہ انہوں نے سر کی تلاوت شروع کی شروع جب حضرت بن یہ <شَهِيدًا> اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر قوم سے گواہ طلب کریں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ مقرر کریں گے حضور سرور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت سن کر اشکبار ہو گئے یعنی آپ کی دونوں آنکھیں اشکبار ہو گئیں اسی طرح ایک روایت ہے کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حجرہ اسود کے پاس آئے اور اسے چوما اور بہت دیر تک اپنے لب مقدس اس پر رکھ کر اشک بار رہے اور فرمایا اے عمر یہ وہ جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں بس جو شخص متمکن ہے اس کی طرف یہ اقسام اقسام بکا اوت کر آتے ہیں اور اس بکا میں ایک فضیلت موجود ہے جس کو حضور صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے طلب فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الہی مجھے تو خوب رونے والی آنکھیں عطا فرما دے یہ اشکباری اللہ تعالی کی راہ میں ہے اور اسی کے لیے ہے اور اسی کے ساتھ ہو اسی لیے یہ مکمل ہے کہ ہم اللہ تعالی کی شان کریمی کے عطا فرمودہ وجود کے ساتھ مقام کی طرف لوٹتے ہیں یعنی اللہ تعالی اپنی شان کریمی کے طفیل ہم کو مقام بقا کی طرف واپس کرتا ہے